بارہ سے بھلی کی طرح کرتے بارہ آسلا بھلی کی طرح کرتے اور میدان میں اکبر گزز پڑتے تھے اکبر ہوں میں بھی اکبر نیالی اکبر ہوں میں بھی اکبر اس ہوں میں علی نام ہے میں اکبر ہوں آشمی ہوں میں علی نام ہے میں اکبر ہوں دشمن دین خدا تیرے لیے ہر جر ہوں ہوں میں علی نام ہے میں اکبر ہوں آشمی ہوں میں علی نام دیکھ لو شیر دلاور کے پیسر کا ہوں پسر دشت میں یاد دلا دوں گا میں جنگ قیبر ہاں میں سے روز کا پیاسا ہوں مگر ہے در ہوں علی رام علی ہم جو حق پر ہیں تو پھر موت کی پرواہ نہیں ایسے حالات میں جینے کی کوئی چاہ نہیں کاش رام کی خاطر میں لہو میں تر ہوں میں آشور ہوئی میری ازاں سے لوگو کربلا جاگ اٹھی میری ازاں سے لوگو اپنے بابا کی امامت میں جھکائے سر ہوں میں ہوں اب اس کا شاگرد بتا دوں گا ابھی کیسے تلوار چلاتے ہے دکھا دوں گا بھی لشکر شاہ کا ایک فرد ہوں خود لشکر ہوں بن سب ہم پہ حکومت تو نہیں کر سکتا اس کے محبوب ہے ہم چوکے گئے محبوب خدا دل بھرے مزے مختار کا میں دلبر ہوں ہوں, میں مانگ کر پانی ہوں شرمندہ بہت بابا سے میرے بابا تو ہے مجھ سے بھی زیادہ پیاس اپنے بابا کے لیے روتا ہوں اور مستر ہوں کر کے میرے سامنے تم آ نہ سکے تم نے ماراغ مگر گھیر کے ماراغ مجھے میرے بابا کو بلا دو کہ میں ریتی پر ہوں آ گئےا مجھے لینے کے لیے چھوڑ کر پیاسا تجھے جاؤں تو جاؤں کیسے بابا کس کروانہ میں سوئے کو سر ہوں زین بو درد کا منظر تھا فرشتے روئے شاہ جب لاش پہ, پہ پہنچے تو یہ اکبر بولے خون میں ڈوبا ہوں بابا میں علی اکبر ہوں ملکت